رہی السلام علیکم آپ تمام کا استقبال ہے پروگرام چراغِ ہدایت امام حسین علیہ السلام میں میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ اگر ہم نے ہمارے گھر کسی کو مہمان بلایا ہے اور خدا نہ خاصتہ ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں تو ہم کیا کریں گے ہم کم از کم ہمارے گھر جو مہمان آتے ہیں انہیں پانی تو دیں گے لیکن کربلا میں ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں خط بیچ کر امام حسین علیہ السلام کو مدینہ سے کوفہ گیا اور پھر انہیں اور ان کے بچوں کو پیاسا رکھا گیا ویوور ہم مجلسوں میں لگاتار جا رہے ہیں اور اس بات سے ہم تمام واقف ہے کہ امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب و انصار کے لیے کس طرح کی مصیبت لے آئی یہ جاننے کی کوشش کریں گے ہم ہمارے آج کے ایپیسوڈ میں اور ساتھ ہی ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اتنی پریشانی کے باوجود بھی اتنے مسائب کے باوجود بھی امام حسین علیہ السلام کس طرح رہتی دنیا تک ہم تمام کے لیے چراغ ہدایت ہے اس پروگرام میں ہمارا ساتھ دے رہی ہیں سسٹر سید ازمی زہرا آئیے سب سے پہلے آپ کا استقبال کرتے ہیں سسٹر سلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سسٹر uh, یہ تو انسانی فطرت ہے کہ اگر ہم نے کسی کو مہمان بلایا ہے کوئی ہمارے گھر گیسٹ ہے تو ہم کوشش کرتے کہ بہت ہی اچھے سے ان کی خاطرداری کرے مہمان نوازی کرے کسی بھی طرح سے کسی چیز کی کوئی کمی نہ رہے اور اگر وہ اگر وہ کوئی بڑی شخصیت ہے تو ہم ہمارے یو you نو know, جو ارینجمنٹس ہیں وہ اتنے بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اسی کا الٹا ہمیں کربلا میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ جہاں امام حسین علیہ کو بلایا گیا انہیں ایک بیابان میں لے جایا اور پھر پانی بھی پر دیا گیا یہ تمام باتیں سات محرم تک ہم دیکھ چکے ہیں اب جب آٹ محرم کی صبح آتی ہے تو کون سی نئی مصیبت کون سے نئے مصائب کو لے کر آتی ہے باللہ من الشیطان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے پہلے کہ ہم ذکر کریں آٹ محرم کی صبح کا اس سے پہلے ایک واقعہ اور بھی تاریخ میں ملتا ہے جو شب کے حوالے سے ہے آٹھویں کی شب آٹھویں کی شب یعنی سات کا دن گزر چکا ہے رات آئی ہے جو آٹھویں کی شب ہے تو آٹھ محرم کی شب کربلا آٹھ محرم اکسٹھ ہجری کی شب کو خیمہ عال محمد سے پانی بالکل غائب ہو چکا تھا یعنی کہ اب تک کے ہم نے بات کی کہ کس طرح سے کہتے تھا اور پھر اس سے پہلے کا واقعہ کی چشمہ جاری نام نے کیا اور اس سے سب نے سیر ہو کر پیا ہے وہ معاملات اب تک کے ہمیں مل رہے ہیں سات محرم کے واقعات تک کی تمام چیزیں ہمیں ملی ہیں आ, لہٰذا لیکن اب یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آٹھویں کی شب جب آ رہی ہے پانی بالکل غائب ہو چکا ہے پانی موجود نہیں ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آٹھویں کی شب آ چکی ہے اور پانی بالکل غائب ہو چکا ہے خرموں میں پانی موجود نہیں ہے یہ آٹھویں کی شب ہے اور ایسے عالم میں کہ جب ہر ایک پریشان ہے اور شدت پیاس سے بچوں کا بھی عالم جی. ٹھیک نہیں ہے تو اس وقت ایک امام نے اپنی آرزو کو ظاہر کیا اور ان تمام حالات کو دیکھ کر کے ابو عب الفضل عباس علیہ صلاۃ والسلام کو پانی لانے کا حکم دیا ہے اور آپ چند سواروں کو لے کر کے تشریف لے گئے اور بڑی مشکلوں سے پانی لے کر آئے ہیں اور اس سقائی کی وجہ سے مولا عباس علیہ السلات وسلم کو سقا کہا جاتا ہے جو ہم کہتے ہیں غازی ابوالفضل عب عباسلم کا سکر ایک جی لقب جی ہے سکا یا جی جی یعنی سقائی جی کی وجہ سے جو آپ پانی لے کر کے آئے تھے آٹھ محرم کی شب کو یعنی آٹھ محرم کا دن نہیں ہے یہ جی آٹھ محرم کی شب جی رات ہے یعنی کل آٹھ محرم ہوگی آج جی جی اس کی یہ شب جی ہے تو لہٰذا اس میں پانی آپ لے کر کے آتے ہیں اور یہ آخری معاملہ تھا کہ جب اب پانی یہاں پہنچا ہے لیکن اس کے بعد جب آٹھ محرم کی صبح نمودار ہوگی صورتحال کچھ اور ہونے والی تھی سسٹر uh, جس طرح آپ نے کہا کہ آٹھوی کی شب میں حضرت عباس علیہ السلام پانی لے کر آئے لیکن ہم اکثر مسائب میں مجلسوں میں یہ سنتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام اور آپ کے انصار و اصحاب تین دن تک پیاسے تھے تو کیا آپ اس بات پر تھوڑی وضاحت کر سکتی ہیں uh, جی خواہر دیکھیں اگر ہم uh, غور کریں تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ بندشیں آپ سات محرم سے تھی پانی جو ہے سات محرم سے بند کر دیا گیا تھا اور لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر یعنی آٹھویں کی شب یعنی سات کا دن جی گزرنے کے بعد مولا عباس علمدار علیہ پانی, پانی لے کر, لے کر آئے ہیں جی جد و جہد کے ساتھ مشکلوں کے ساتھ لیکن پانی جی لے کر کے آئے ہیں جی تو جی اب اس میں اعتراض کا کوئی مقام نہیں کہ ہاں سات سے تو پانی بند بالکل پانی بند تھا اس میں کوئی دو رائے نہیں پانی بند کیا جا چکا تھا لیکن دیکھیں ہم برابر مصائب میں یہ پڑھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں تین روز کی پیاس تھی تو اگر ہم سات سے جوڑیں گے کہ سات سے ہی پانی نہیں ملا تو سات آٹھ نو دس چار دن ہوتے ہیں لیکن یہ پانی جد جہد سے کبھی شب میں جیسے ساتویں کی شب میں امام کے ذریعے سے چشمہ جاری ہونا یا پھر آٹھویں کی شب میں مولا عباس کے ذریعے سے پانی لانا تو یہ پانی کا معاملہ وہاں تک پھر بھی پہنچا لیکن آٹھویں محرم سے ایک قطرہ پانی نہیں موجود تھا تو آ محرم جی. نو محرم اور دس محرم یہ تینوں دن بنتے ہیں جس کا ہم ذکر کرتے ہیں کہ تین روز کی بھوک اور پیاس کا عالم تھا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ تین دن تک کے انسان نہ کچھ کھائے اور رہی. نہ ہی کچھ پیے آج ہم کوئی بھی مذہب کا ہو ہمارا اسلام یہ سکھاتا ہے کوئی بھوکا اور پیاسا ہو وہاں آپ اس کا مذہب نہ دیکھیں آپ اسے سیراب کریں آپ جی. اسے, اس کی کے غذا کا انتظام کریں آپ اس کے لباس کا انتظام کریں اس کی کسی طرح سے کام آ جائیں یہ اسلام ہمیں سکھاتا جی. ہے یہ تو اسلام کی شیری نہیں ہے اس کی پیاری بات ہے لیکن وہاں پر وہ افراد جو خود کو کہتے تھے کہ ہم اسلام کے ماننے والے اسی اسلام کو بچانے والی شخصیت اسی اسلام کو نشر کرنے والی شخصیت رسول اللہ کے نوازے پر ہی پانی हैं بند کر دیا گیا تین روز تک ہم ایک روز روزہ رکھتے ہیں نماز سب سے لے کر کے نماز مغرب تک کے حالت یہ ہو جاتی ہے کہ بس منتظر ہوتے ہیں کہ کیسے رزان مغرب ہو اور ہم روزہ افطار کر لیں اب ہم تصور کریں کہ انسان کے پاس کچھ بھی غذا کے لیے موجود نہیں ہے پانی کا ایک قطرہ خیموں میں موجود نہیں بچے چھوٹے چھوٹے ہیں مستورات ہیں عرب کا صحرا ہے وہاں کی گرمی وہاں کی تمازت ہے خیموں سے دور کر دیا گیا آبا. ہے یہ تین روز تک کے بھوک اور پیاس کے عالم میں کس طرح سے اہل حرم رہے ہوں گے کس طرح سے خان جی, رسول جی, نے دن جی, کاٹے ہوں گے یہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے یقینا جی. یہ مرحلہ بہت زیادہ سخت تھا یہ بالکل واضح ہے کہ پانی کا ایک قطرہ بھی جو ہے رسول کو مولا حسین ان کے اصحاب اور انصار کو نہیں, نہیں ملا, ملا. جیسٹر جس طرح آپ نے ابھی ہمیں بتایا کہ کس طرح آٹھویں محرم کی شب گزر گئی اور صبح نمودار ہوتی ہے تو آٹھویں محرم کی صبح امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب کے لیے اب کون سے نئے مسائب لے کے آتی ہے یقیناً آٹھ محرم کے صبح وہ دن نزدیک آ رہا ہے جو مولانا حسین علیہ السلط کی زندگی کا آخری دن دن ہوگا مہربان انتہائی مہربان امام کہ جنہوں نے ہر کے لشکر کو ایک ایک جانور تک کو سیراب کیا ایک, ایک فرد کو سیراب کیا کہ جنہیں کسی کی پیاس برداشت نہیں تھی नहीं تو नहीं کوئی کسی کو بھی بھوکا اور پیاسا امام نہیں دیکھ سکتے تھے آج ان کے بچے پیاسے ہیں اللہ تشکی سدائے خیموں سے گونجتی ہوں گی کیا دل پر گزرتی ہوگی یہ امام جانتے ہیں لیکن اس عالم میں بھی امام صبر و شکر اور عبادت الہی سے کام لے رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ سات محرم گزر گئی آٹھ محرم کی صبح نمودار ہوئی پیاس کا غلبہ حد سے زیادہ بڑھ گیا ہے یزید ابن حسین حمدانی نے امام سے اجازت چاہی یہ امام کے اصحاب میں سے تھے جی تو انہوں نے امام سے اجازت چاہی کہ جا کر کے ابن ساتھ سے جو ہے فہمائش کریں اور اسے سمجھائیں فہمائش کریں یعنی سمجھائیں اسے کہ وہ اس گمراہی سے بعض آ جائے جو اس نے پانی کو روک رکھا ہے بندش آپ جی کر رکھی ہے امام نے انہیں اجازت دی ابن حسین درانہ ابن ساتھ کے خیمے میں داخل ہو جاتے ہیں جاتے ہیں امام کی اجازت کے بعد اور اس کے بعد یزید ابن حسین ہمدانی جن کا ذکر کیا جا رہا ہے امام کی اجازت سے پھر یہ جا کر کے ابن ساد سے ملتے ہیں لیکن اس طرح درانہ یعنی بالکل بغیر پوچھے ڈائریکٹ اندر خیمے میں ابن ساد کے داخل ہو جاتے ہیں سلام بھی نہیں کرتے ہیں اب جب وہاں پہنچتے ہیں تو ابن سعد ملون کہتا ہے کہ تو نے مجھے سلام نہیں کیا کیا میں مسلمان نہیں ہوں پلٹ کر کے کہتے ہیں کہ مسلمان تو خود کو اگر کہتا ہے تو کیسے یہ ممکن ہے کہ رسول خدا کی آل پر تون نے پانی بند کر رکھا ہے انہیں بھوکا اور پیاسا رکھا ہے انہیں تکلیفیں دے رہا ہے تو کس طرح سے مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے میں تجھے مسلمان نہیں مانتا اس کے بعد پانی کے متعلق یہ کہتے لگے کہ اس پانی کو تم نے جانوروں کے لیے یہود و نصارہ کے لیے بھی جو ہے آزاد کر رکھا, رکھا ہے, ہے بالکل थी. لیکن اسی پانی کو جو ہے اہل بیت اتحار کے لیے بند کر رکھا ہے یہ تمام باتیں ہوئیں اور انہوں نے پھر سے سمجھانے کی کوشش کی ہے اس بند شہاب کو ہٹا دے لیکن یہ ملعون عمر ساتھ پلٹ کر کہتا ہے کہ یہ ہرگز ممکن نہیں ہے کیونکہ میں بند شہاب آپ اگر ہٹاتا ہوں ملک رے میرے ہاتھوں سے چلا جائے گا اور میں ملک رے کو اپنے ہاتھوں سے جانے نہیں, نہیں دینا چاہتا ہاں. پھر یہ تمام باتیں آ کر کے ابن حسین واپس آ کر کے امام سے بیان کرتے ہیں اور عمر ساتھ کے متعلق کہ وہ حکومت رے کی لالچ میں بالکل آمادہ ہو چکا, چکا ہے آپ کے قتل کے لیے اور جنگ کے لیے امام کو یقین ہو گیا کہ اب جنگ ہو کر رہے گی پھر امام نے خیموں کے گرد جو ہے خندق یہ بھی آٹھ محرم کا ہی واقعہ ہے امام نے خیموں کے گرد جو ہے خندق کھودنے کا حکم دیا تاکہ اس تدبیر سے دشمن خیمہ گاہ تک نہ پہنچ سکے یعنی ہر انسان میں غیرت پائی جاتی ہے کہ ہمارے گھر والے ہیں ہمارے عزیز ہیں اقربا ہیں اگر ہم اس دنیا سے چلے جائیں تو ان کی حفاظت کے لیے کچھ بلکل انتظام, بلکل انتظام بلکل. کر جائیں مولا حسین علیہ السلات جانتے تھے کہ میری شہادت کے بعد یہ ہمارے خان کو یہ یزیدی ملعون میرے بلکل خانوادے بلکل. کو اسیر کریں گے اذیتیں دیں گے لیکن پھر بھی امام کا کوشش. رحم دے یقینا تو امام نے خندق کھودنے کا حکم دیا تاکہ دشمن خیمہ گاہ تک نہ پہنچ سکے حالانکہ کوشش کارگر ثابت نہیں ہے. جی سسٹر uh, جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بارہاں امام حسین علیہ السلام کی طرف سے یا امام کے اصحاب و انصار کی طرف سے کوشش کی گئی عمر ابن ساد کو بتانے کی سمجھانے کی امام پر بھی سکتیاں بڑھتی گئی لیکن جی. ہم دیکھتے ہیں کہ کئی مقامات پر اور کئی بار امام حسین علیہ السلام نے عمر ابن ساد کو نصیحت کی اسے یہ بتانے کی کوشش کی کہ کس طرح وہ دنیا میں اس طرح ڈوب چھپا ہے کہ اسے آخرت نظر نہیں آ رہی ہے تو یہ ہم جو دیکھتے ہیں کہ عمر ابن سات کا امام کی بات نہ ماننا یا امام کی بات کا عمر ابن سات پر اثر نہیں ہونا لیکن پھر بھی امام کا بار بار عمر ابن سات کو نصیحت کرنا ہمیں کیا پیغام ملتا ہے اس چیز میں کون سا درس ہے جو چھپا ہوا ہے یقیناً امام کا جو قیام کا مقصد تھا وہ امام نے بالکل آغاز سے ہی واضح کر دیا تھا کہ امر بالمعروف معروف اور نہیں انل منکر میں نکی کی ہدایت کے لیے چلا ہوں جی اور برائی سے روکنے کے لیے امام نے واضح لفظوں میں کہا تھا نہ بلکل. میں حکومت کی لالچ میں چلا ہوں نہ اقتدار کے لیے میں اگر نکلا ہوں تو اس دین کی بقا کے لیے امر بالمعروف کے لیے نہیں انل منکر کے لیے جی برائی کو روکنا چاہتا ہوں اچھائی کو پھیلانا چاہتا ہوں تو امام اسی کوشش کے تحت اسی پیغام کے تحت عمر ساد کو بھی بارہا نصیحت کر رہے تھے بار بار نصیحت کر رہے تھے کہ شاید یہ پلٹ آئے لیکن پھر بھی امام حجت تمام کر رہے تھے کہ کل کوئی یہ نہ کہہ سکے سمجھایا ہوتا یا پھر امام نے کہا ہوتا تو وہ پلٹ آتا نہیں امام نے کئی مرتبہ کوششیں کی ہیں حجت تمام کی ہے لیکن یہ شخص نہیں پلٹا اور بلکہ اس بات کا مزاق بناتا رہا کہ میں رے نہیں ملتی ہے تو جو پر گزارا کر لوں گا یہ تک کہ اس کے ملاؤن کے الفاظ ہیں یہاں دیکھ جی. کے ساتھ کہتا ہے کہ آخرت پر میں کیسے یقین کر لوں میں نے تو اسے دیکھا نہیں اس دنیا کو تو میں نے دیکھا ہے تو اس دنیا کو میں دیکھ رہا ہوں تو دیکھی ہوئی چیز کے لیے میں کوشش کروں دیکھیں یہ جملہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے آج یہ معاشرے میں سوسائٹی میں ایک بہت بڑا المیا ہے بہت بڑا غم ہے کہ اپنے آپ کو برائی کی طرف بڑھانے کے لیے ہم سماج سے یہ جملہ لے رہے ہیں اور سماج ہمیں یہ جملہ بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ نوالا بنا کر لکما بنا کر کھلا رہا ہے کہ کی بھائی کیا مزہ ہم نے ہے؟ دیکھا نہیں ہے اس کے اوپر یقین کیسے, یقین کیسے کرتے ہو کیا آخرت کی باتیں کرتے ہو کیا جنت جہنم جو ہے دنیا میں ہے یہاں مزے کر لو زندگی کہاں دوبارہ ملنی ہے ایک بار کی زندگی ہے یہاں پر انجوائے کر لو یہاں پر لطف اٹھا لو یہ تمام باتیں آج بھی ہم سنتے ہیں بالخصوص کے حوالے سے جب ضعیف افراد یا بزرگ افراد ہمارے گھر کے اپنے ایکسپیرئنس شیئر کرتے ہیں اور روکتے ہیں ٹوکتے ہیں برائیوں سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں جو لڑکیاں ہیں انہیں ہجاب کی اہمیت بتاتی ہیں اگر خواتین یا گھر کے بزرگ یا لڑکوں کو بری سنگت سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر جب وہ بچے پوچھتے ہیں پلٹ کر اتنی روک ٹوک کیوں آپ کرتے ہیں تو یہ والدین یا بزرگ یہی تو سمجھاتے ہیں کہ بھائی آخرت میں تمہارے لیے ہم بہترین ٹھکانا چاہتے ہیں تو یہ بچے بارہا یہی سماج کا یہ جملہ پیش کر دیتے ہیں کہ ہم نے चीज جس چیز کو دیکھا نہیں آپ اس کے لیے اتنی کوششیں اس دنیا کو ہم دیکھ رہے ہیں یہ زندگی کہاں کیوں ہم اپنی زندگی کو چھوڑ یہ عمر ساد کی فکر تھی اگر یہ فکر رکھ کر آپ چل رہے ہیں تو آپ کیسے حسین ہیں اگر یہ فکر ہے کہ جو ہے بس دنیا ہے آخرت کو تو ہم نے دیکھا نہیں تو پھر یہ تو فکر عمر ساد والی ہوئی نا پھر ہم خود کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہیں مزادار ہیں مولا حسین کی محبت جی کی معنی پکت یہ نہیں کہ فرش ازاں پر ہم نے کہا کہ بھائی آج ہم نے آفس سے ذرا جلدی چھٹی لے لی کہ ایک مجلس اٹینڈ کریں گے کیونکہ ہمیں آقا حسین سے بڑی محبت ہے آپ اس مجلس میں تو آگئے اس مجلس میں بیٹھ کر آپ نے گریہ بھی کر لیا رو بھی لیے لیکن آپ نے کہا محبت کی گریا کیا لیکن جب بات آخرت کی ہوتی ہے تو پلٹ کر اگر یہی جملہ ہم کہیں کہ آخرت کیا جو ہے دنیا میں بھی تو کچھ دکھائے اوپر والا یہاں پر بھی تو آرام دے دے یہاں پر بھی سکون دے دے سب وہاں کے لیے جب یہ کہا جاتا ہے نا جملہ کہ دیکھیں مشکلات ہیں تو اللہ آخرت میں اجر دے گا مصیبتوں میں ہے اللہ آخرت میں اجر دے گا بعض اوقات یہی نہیں ہر چیز آخرت میں کیوں آخرت میں ہی کیوں یہاں پر بھی تو کچھ ہمیں خدا دہی تو جے یہ جے تمام چیزیں اس کمزور عقیدے کی نشانی ہے جو عمر ساد والی سوچ اس کی فکر اس کی عقیدے کی طرف ہمیں لے جاتی ہے تو ہمیں عمر ساد کی طرف اللہ ماض میں وہاں نہیں ہمیں تو مولا حسین کی طرف آنا ہے مولا حسین کی سوچ رکھنی ہے مولانا حسین کے چاہنے والوں کی فکر رکھنی ہے کہ جن کا آخرت پر اتنا عقیدہ تھا کہ نگاہوں کے سامنے شہید ہوتے ہوئے اپنے چاہنے والوں کو دیکھ کر بھی ہر ایک اصحاب انصار میں وہ جذبہ تھا کتنی جلدی ہم اپنے آپ کو مولا پر قربان کر دیں تو یقینا یہ آخرت اور ایک جملہ اور کہنا چاہوں گی کہ یہ بھی آپ نے خواہر سنا ہوگا اور میں نے بھی سنا ہے اکثر یہ جملہ کہہ دیا جاتا ہے کہ آخرت کی جو سختیاں ہیں جب یہ ڈرانے کے لیے دیکھیے ڈرانے سے مطلب یہ ہے کہ زدہ اللہ اس لیے کرتا ہے تاکہ وہ چیزیں جو ہیں کوئی جھوٹ نہیں ہے حقیقت ہیں لیکن خدا عالم بتاتا ہے جب اسے تاکہ ان چیزوں سے اس گمراہی سے اس خوف سے ہم سوچ کر کے جو اپنے آپ کو آخرت سے بچا لیں جی تو اس وقت یہ کہہ دیا جاتا ہے بعض وقت کہ ٹھیک ہے جب وہ مشکل پڑے گی ہم برداشت کر لیں گے تب کا تب, دیکھ تب, دیکھ گے تب گے دیکھا جائے گا اور ہمیں آخرت پر بہت عقیدہ ہے بہت یقین جی عق... ہے ہم بھی جانتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے اس گناہ کی یہ سزا ہے لیکن وہاں کی ہم وہاں دیکھ لیں گے اللہ معاف کرنے والا ہے اللہ, اللہ معاف کرنے والا ہے ذرا سا کھولتا ہوا پانی اگر چائے کا ابلتا ہوا پانی ایک چیٹ ایک بوند پڑ جائے تو ہم پڑتے نہیں ہیں ہوتا برداشت ہم نہیں کر پاتے ایک مثال میں آپ کے سامنے دینا چاہوں گی ایک بہت ہی منتقی پرہیزگار نیک شخص تھا اس کی موت ہو گئی قبر میں اس کی میت کو رکھا گیا لوگ اس کے عزیز و اقربات سب جا چکے ہیں है. وہ قبر میں اب تنہا ہے نقیرین وہاں آئے منقر اور نقیر ملک الموت وہاں پر آئے اور آنے کے بعد اس شخص سے کہا اچھا نیک بہت تھا متقی تھا پرہیزگار تھا لیکن تھا تو انسان تو بہت جی سے ایسی چیزیں ہیں کہ چھوٹے مٹے گناہ بھی ہو جاتے ہیں جی تو اب جب حساب ہونے لگا تو فرشتوں نے کہا کہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے تجھے سو تازیانے مارے جائیں گے میں یہ اس لیے بتا رہی ہوں کہ جو ہم کہہ دیتے ہیں کہ وہاں کی ہم برداشت کر وہاں جب سزا دی ہم برداشت کر لیں گے لیکن ہم یہاں تو یہ کام نہیں کریں گے رشتہ داروں سے تعلقات بگڑے ہوئے کہا جاتا ہے مینٹین کر لیجئے نہیں ہمیں یہاں تو ان سے نہیں ہم بولیں گے ہم وہاں ٹھیک ہے اس کی سزا ہے وہاں دیکھ لیں گے بعض اوقات یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے کسی کا حق ہمارے سر پر ہے اور جب اسے دینے کی باری آتی ہے تو ہم وہ ہرس وہ لالچ وہ تما ہمیں کہتی ہے مجبور کرتی ہے کہ نہیں اس کا حق کیوں دینا تمہیں دنیاوی نقصان ہو جائے گا تب یہ جملے نکلتے ہیں کہ نہیں یہ تو ہمارا حق بنتا ہے اور اب تلاش کے لیے تلاش کرتے ہیں جب وہاں مصیبت پڑے گی تو ہم دیکھ لیں گے تو اب اتنی بڑی بڑی مشکلات کے لیے ہم اتنا بڑے بڑے گناہ کے لیے جملہ کہہ دیتے ہیں یہ واقعہ اسی لیے بیان کر رہی ہوں یہ کس بنا پر سزا دی جا رہی ہے وہ سنیے گا جسے ہم بہت معمولی شاید سمجھ لیں یہ شخص قبر کی منزل میں حساب کتاب ہونے لگا نقی رین نے سوال کیا اور کہا کہ ایک ایسا گنا ہے جس کی وجہ سے تجھے سو تعزیانے مارے جائیں گے یہ شخص کہتا ہے کہ مجھ میں اتنی برداشت نہیں میں سو تعزیانے برداشت نہیں کر سکتا اور پھر وہاں کا تازیانہ یہ دنیا کا کوئی چمڑے سے بنا ہوا تازیانہ یا چھڑی تو نہیں ہوگی کہ ذرا سی لگی اور کچھ ایک دو دن میں پھر وہ نشان ہر جائے اذیت کم ہو جائے نہیں وہاں تو ہم برداشت نہیں کر سکتے آگ کا تازیانہ ہوگا یا کس کس طرح کی سزائیں ہم ہوں گی سوچ بھی نہیں سکتے بالکل اب یہ شخص کہتا ہے کہ میں سو تازیانے برداشت نہیں کر سکتا فرشتوں نے کہا ٹھیک ہے ننانوے تازیانے مارے جائیں گے کہا کہ نہیں ننیا بھی برداشت نہیں کر سکتا فرشتے گھٹاتے گئے, گھٹاتے گئے گھٹاتے گئے یہ کہتا رہا نہیں اتنے, بھی نہیں اتنے بھی نہیں بات ایک تک پہنچی فرشتوں نے کہا اچھا اس سزا اس گناہ کی بنا پر جو سزا ہے وہ ایک تازی تمہیں لگے گا اب اس سے کم نہیں ہو سکتا کیونکہ ایک تازیانہ تو مارا جانا ہے تمہیں आ, اس شخص نے کہا کہ ٹھیک ہے اب کوئی چارہ ہی نہیں تو ایک تازی وہ ایک تازیانہ اسے لگا اور اس کی قبر جو تھی آگ سے بھر گئی پورو ہو گئی ہو اور وہ شولے اس کی قبر میں اٹھنے لگے اب سنیے گا یہ کس گناہ کی بنا پر ہے اب یہ کون سی چیز تھی کہ جس کی وجہ سے اذیت دی گئی ایک روز یہ وضو کے بغیر اس نے نماز ادا کی تھی یہ اس کی سزا اسے دی گئی تھی کہ وضو کے بغیر اس نے نماز ادا کر لی تھی جس کی سزا اسے یہاں پر دی گئی تھی نہیں اس نے جان کر رہے سے کیا والا بھی سزا مل رہی کیونکہ یہ بھول گیا ہوگا کی بھائی میں نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے واقع کی یہاں پر وضاحت تو نہیں کی گئی ہے اس واقعے کو جب میں نے مطالعہ کیا اس بات کو وضاحت نہیں اسی انداز میں جیسے جو جملے میں پیش کر رہی ہوں تو ہو سکتا ہے کہ معاملہ یہ رہا ہو کہ اس نے شاید جان بوچ کر ہی وضو نہ کیا ہو تو وزو کیے بغیر اس نے نماز جو پڑھی تھی اس کی سزا کے طور پر یہاں پر یہ سو تازیانے کی بات جو گھٹتے گھٹتے ایک پر آئی اور ایک تازیانے کا اثر یہ تھا کہ اس کی آگ جو ہے وہ شولوں سے پور ہو گئی بھر گئی بھر شولے اٹھنے لگے اب وہ افراد جو کہتے ہیں بڑے بڑے گناہ کر کے کہ ہم وہاں کے وہاں دیکھ لیں گے وہ طاقت وہ قوت برداشت ہے ہی نہیں انسان جی میں جی کہ وہاں کی سزا کو اللہ کی دی ہوئی برداشت کر سکے تو لہٰذا بھی وقت ہے کہ اپنے آپ کو ایک اور سوال کرنا چاہوں گی جب ماں باپ بچوں کو سمجھاتے ہیں تو بچے پلٹ کر یہ نہ کہ ہم تب کی تب دیکھ لیں گے وہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام جو ہر چیز کا علم رکھتے ہیں ہر چیز جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ عمر اپنے ساتھ کو کتنی بھی نصیحت کر لے یہ نہیں پلٹے گا نہیں پلٹے گا امام جانتے ہیں اور پھر بھی امام ہر بار کوشش کرتے ہیں نصیحت کرتے ہیں ایڈوائز دیتے ہیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں انہوں نے اپنے ایفرٹ میں کوئی کمی نہیں رکھی, کی ٹھیک ہے لیکن وہی بہت ہی افسوس کے ساتھ بہت ہی معذرت کے ساتھ میں آج کے پیرنٹس کو یہ کہنا چاہوں گی کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے کوئی غلطی کر رہے ہیں یا ہمارے پیرنٹس سے خدا ناخواستہ کوئی غلطی ہو جائے اب بچے انہیں نصیحت کرنے کی کوشش کریں یا یہ اپنے بچوں کو نصیحت کرنے کی کوشش کریں تو دونوں میں معاملہ یہی ملتا ہے کہ لوگ ایک سے دو بار بتا دیں گے تیسری بار یہ کہتے ہیں ارے چھوڑو جو کرتے ہیں کرنے تو مجھے میرا کام تو بولنا تھا نا میں نے کر دیا جبکہ ہم کربلا میں یہ دیکھ رہے کہ عمر ابن سعج جس نے امام پر پانی تک روک دیا ہے امام اسے بھی نصیحت, امام کر اسے بھی نصیحت دے رہے تو اس میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے بے شک بہت بڑا پیغام دیکھیں سب سے بڑا ایک فرق پہلے ہم سمجھیں کہ امام علم غیب رکھتے ہیں معصوم شخصیت جانتے ہیں کہ یہ نہیں پلٹنے والا پھر بھی امام اسے جو ہے نصیحت کر رہے ہیں حجت تمام کر رہے ہیں ہم تو ایک گنہگار انسان ہے نا ہم تو نہیں جانتے کہ اس کے جی دل میں کیا ہے وہ پلٹے گا یا جی نہیں تو ہمارے اپنے بچے ہمارے اپنے رشتے دار جی کوئی اگر بہکا ہوا بگڑا ہوا بگڑا اس طرح سے ہے تو ہم تو یہ نہیں جانتے کہ پتہ نہیں یہ ہو سکتا ہے سدھر بھی جائے نہیں بھی سدھر تو ہم اپنی پوری ایفرٹس لگا کر اس کے لیے کوشش کیوں نہ کریں یہ جملہ بالکل غلط ہے کہ ہم کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہمیں اس کے حال پر چھوڑ دینا ہے ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کیونکہ اس بات کی اسلام بھی نہیں دیکھتا اور اگر ہم اسے غور سے بھی سمجھنے کی اس معاملے کو کوشش کریں کہ جب کسی گنہگار کو اس کے حال پر یوں ہی چھوڑ دیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے اسے گناہ جو کر رہا ہے اس کے لیے جانے ہم سے مطلب نہیں ہے تو وہ انسان اور آزاد ہو جاتا ہے گناہ کو کرنے کے لیے بالکل اور اگر اس پر جو ہے پکڑ بنائے رکھی جاتی ہے بالخصوص اگر وہ والدین اپنے بچوں کے اعتبار سے یا پھر کوئی عزیز و اقربا کے اعتبار سے جب انہیں غلطیوں پر روکا جاتا ہے یا سمجھانے کی کوشش, کوشش کی, کی جاتی, جاتی ہے ہیں. تو ایک کہیں نہ کہیں ایک چاہے ہم اسے کہہ لیں ڈر ہے یا ایک ریسپیکٹ کے اعتبار سے ہے یا شرما حضوری کے اعتبار سے کہہ لیں وہ انسان ایک لمحے کے لیے سوچے گا تو کہ ہاں ٹھیک ہے میں غلط ہوں مجھے روکا جا رہا ہے تو مجھے کچھ تو کوشش کرنی ہے کچھ تو صحیح کرنا ہے کبھی ہو سکتا ہے کہ دل میں وہ یہ سوچے کہ نہیں بس انہیں خوش کرنے کے لیے ظاہر کر دوں ہو سکتا ہے اس کے ظاہری کرنے میں ہی اللہ برکت دے دے اور وہ بات اس کے قلب تک اتر جائے تو یقیناً کوشش تو کرنی ہے بہرحال جب عمر ساتھ جیسے ملاؤن کے لیے امام علی مقام کوشش کرتے رہے کر رہے ہیں اور اسے دنیا کی لالچ تھی تو امام نے اسی دنیا کی متعلق بھی کہا کہ تجھے یہ چیزیں میں عطا کر دوں گا دنیا بھی بھی لیکن یہ ملعون رے کی حکومت کے لیے مولا حسین علیہ السلام سے دعویٰ کرنے کے لیے پوری طرح سے آمادہ ہو چکا تھا بیواز آخر میں بس آپ سے یہی کہنا چاہیں گے کہ ہمارے آج کے اپیسوڈ میں امام حسین علیہ السلام اس طرح ہمارے سامنے چراغ ہدایت بن کر سامنے آئے ہیں کہ وہ ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ جب हम हमारे सामने कुछ गलत होता हुआ देखें चाहे वो गलत हमारे बच्चे करें, हमारे माँ बाप करें हमारे दोस्त करें, हमारे अपने करें तो हमें उन्हें हिदायत देनी है हमें उन्हें उस गलत करने से रोकना है کربلا جو ایک بہترین درسگاہ ہے اس کا ایک سب سے اہم پیغام یہ بھی ہے کہ آپ کے سامنے کوئی بھی آ جائے آپ کا فریضہ یہ بنتا ہے کہ آپ سامنے والے کو جتنا ہو سکے گائڈ کرنے کی کوشش کریں آپ اپنی طرف سے اپنا کام کریں سامنے والے کے دل میں چینج لانا پرور دگار عالم کا کام ہے اسی امید کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ پیغام انسانیت شکریہ